صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ریڈیو سے بات کر رہے ہیں بلوچستان کی جو صورتحال ہے انسانی حقوق کے حوالے سے کافی سنگین صورتحال ہے وہاں پر ایک انسانی المیا جنم لے چکا ہے بلوچستان کی بیشتر آبادی دیاتوں میں بکری ہے شہری آبادی بہت کم ہے اور کچھ شہر ایسے ہیں جو ترتیب میں نہیں آتے بلکہ وہ بھی دیہاتی آبادیوں کی طرح کے شہر ہیں وہاں انفراسٹرکچر میسر نہیں ہے کچھ بڑی آبادیاں ہیں جو ایک یا دو لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے لیکن انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے وہ آبادیاں بھی شہر شمار نہیں کیے جا سکتے بلوچ دیاتی آبادیوں کی صورتحال بد بط سے بدتر ہے پاکستانی ظلم و وحشت کا شکار ہیں آپریشن کرنا لوگوں کو اغوا کر کے لاپتا کرنا اور لوگوں کو شہید کرنے کا نہ رکنے والا ایک سلسلہ جاری ہے اس سنگین انسانی المیا کے خلاف آپ لوگ آواز اٹھاتے رہے ہیں آپ وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز اور جتنے بھی انسانی حقوق کے ادارے ہیں بشمول بلوچ سیاسی پارٹیاں اس پر بات کرتے رہتے ہیں آپ اس وقت جنیوا میں موجود ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کی آواز سنی جاتی ہے جہاں پر انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں وہاں ایسے ممالک جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے جن کا ریکارڈ خراب ہے وہاں پر لوگوں کو بولنے نہیں دیتے لکھنے نہیں دیتے سوچنے پر پابندی ہے جہاں لوگوں کے آزادی پر قطن لگائی گئی ہے اور وہ آزادانہ جمہوری انداز سے زندگی نہیں گزار سکتے بلکہ بزور طاقت ان پر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں وہاں پر آواز اٹھانا ناممکن ہونے کی صورت میں لوگ باہر آتے ہیں اور اپنی آواز چاہتے ہیں لیکن بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس طرح کی تحریک ہے آپ لوگ کام کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں دنیا کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ ہونے کے باوجود بھی کافی ایسے دستاویزات موجود ہیں جو اقوام متحدہ کو ارسال ہوئی ہیں جن کی بنیاد پر بلوچستان میں سنگین انسانی حقوق کی صورت حال کو تسلیم کیا جا سکتا ہے آپ لوگ وہاں پر موجود ہیں آپ اپنی سرگرمیوں کے بارے میں اور آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ کی جو آواز ہے یا بلوچستان میں جو صورت حال ہے اس پر بین الاقوامی دنیا اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے سنجیدہ فیصلے کریں گے اس بابت ہمارے سامعین کو تفصیل بتائیں آپ کا شکریہ بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ ٹرمائل ہیں پہلے دن سے جس دن ریاست پاکستان نے بزور طاقت بلوچستان کو اپنے قبضے میں لے لیا اس دن سے بلوچ صرف جبر ظلم تشدد یہ چیزیں دیکھتی رہی ہے اور حالات نے اس کو اس حال پر لاکڑا کر دیا ہے کہ آج بلوچستان کا کونا کونا زخمی ہے ریاستی فورسز کی ظلم جبر کی وجہ سے اور میں مبارکباد دیتا ہوں بلوچ قوم کو بھی کہ ان حالات کے باوجود آج ستر سال گزرنے کے بعد بھی وہ اپنی بنیادی حق کہ ہمیں پاکستان نے بزور طاقت قبضہ کیا ہم اس جبری الحاق کو نہیں مانتے اس کے لیے بلوچوں نے مسلسل اپنی جانیں قربان کی ہے بلوچ نسلوں نے بلو بلوچ نوجوانوں نے بلوچ ماؤں نے بلوچ بیٹیوں نے ریاستی ظلم جبر کے سامنے کھڑے ہو کر قربانیاں دی ہیں اور وہاں پر قربانیاں دی جا رہی ہیں شاید ابھی میں اس وقت بات کر رہا ہوں اس وقت بھی بلوستان کے کسی نہ کسی کونے میں گولی چل رہی ہوگی بمباری ہو رہی ہوگی کوئی اخواہ ہو چکا ہوگا یہ وہاں کے حالات ہیں بدقسمتی سے مجموعی طور پر ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس, جس کے ذریعے سے ہم وہاں کے حالات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے اور دنیا کو قائل کرتے دنیا کو مجبور کرتے دنیا کے سامنے ہم اپنے دکھ دردوں کا اظہار کرتے تاکہ وہ وہاں پر باقاعدہ کسی نہ کسی صورت میں انٹروینشن کرتے تو اس دوران جو ہم نے دیکھی ہیں آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کیونکہ آپ لوگوں کو پاس وہاں سے ڈیلی انفارمیشن آ رہی ہوگی کہ بلوستان کے کسی نہ کسی کونے میں ڈیلی وہاں پر ملٹری آپریشن ہو رہی ہیں گھروں کو جلایا جا رہا ہے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے لوگوں کی جسموں کو گولیوں سے چلنی کر کے یا کچھ کو پھینکا جا رہا ہے کچھ کو ماسکریوس میں ڈالا جا رہا ہے اور ہزاروں بلوچ ابھی بھی پاکستانی خفیہ ٹارچر سیلوں میں سسکیاں لے لے کر زندگی گزار رہے ہیں جن کے بارے میں نہ ان کے اپنے خاندان والوں کو نہ نہیں کسی اور کو کوئی معلومات ہے کہ وہ, وہ کہاں ہیں آیا وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں اس حوالے سے بلوچ قوم نے اپنے بڑے بڑے لیڈروں کی بھی قربانیاں دے چکی ہے اور دے رہی ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے بھی لیڈرشپ جس میں بلوچ نیشنل موومنٹ آرگنائزیشن ہے اس کے بھی لیڈرشپ, اس کے بھی لیڈرشپ اس کے ورکرز اور انسانی حقوق کے وہاں پر جتنے ادارے ہیں ان کے ڈیفینڈرز وہ سب کچھ کو انہوں نے دن دہاڑے گولیوں سے مارا ہے کچھ کو اغوا کیا ہے کچھ کو انہوں نے ٹارچر سیلوں میں بند کیا ہے تو اگر ہم نام لینا شروع کریں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں جائیں گے اور صرف سرکردہ جو لیڈرانتے تھے ان کا جو بروچ قوم نے ان شہادت پہ جو ریئکشنز انہوں نے شو جو بلوستان کے کونے کونے پر دیکھی گئی مثلا نواب اکبر خان بکٹی کا جو شہادت تھا واجہ غلامہ محمد شہید جو چیئرمین بروج نیشنل موومنٹ کے تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس طرح کھائے گئے مارے گئے اس حوالے سے دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں یو ایس سے اور یورپین کنٹریز کے کچھ سفارت خانوں سے ہم نے اس حوالے سے کچھ آوازیں بھی سنی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ حالات اور ریاست نے نہیں دیے جس سے ہم ایک آرگنائز طریقے سے ان چیزوں کو پیش کر سکتے وہاں پر جس نے بھی سر اٹھایا زندگی کے کسی بھی حوالے سے کوئی رائٹر تھا کوئی جرنلسٹ تھا کوئی صحافی تھا کوئی پروفیسر تھا کوئی کسی بھی شعبے سے زندگی کے تعلق رکھتا تھا اس نے وہاں کے حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اس کے بدلے میں بلوچ قوم مجموعی طور پر صرف اور صرف تشدد شدہ لاشیں ہی ملتی رہی ہیں. پروفیسر سباد اشتاری جو ایک روشن شراخ کی طرح تھے جو بلوچ قوم کے کونے کونے پر جا کر ان کو صرف اور صرف آگاہی دیتے تھے اپنی آواز کے ذریعے اپنی لکھ پڑت کے ذریعے لیکن انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا ان کو بھی نہیں بخشا اور یہ درد بلوچ قوم کے ہر جوان مرد و زن کے دل پر ایک زخم کی صورت میں ہے آ, اب میں آتا ہوں ادھر انٹرنیشنل سچویشن کی طرف آ, یہاں پر مختلف بلوچ تنظیموں نے اپنی حوالے سے تھوڑا تھوڑا سا کام کیا ہے جس میں ہم نے بھی تھوڑا بہت اپنی کنٹریبیوشن دینے کی کوشش کی کہ ہم یو این کو یورپین پارلیمنٹ کو یورپین جو کنٹریز ہیں ان کے مشنریز کو کچھ ایمبیسیز کو اور کچھ پارلیمنٹس کو آپ وہاں پر کوئی جا کر انویسٹیگیٹ کرے تو ہماری وہاں پر رائٹنگز اپیلز سپیچز مختلف صورت میں ملیں گی تو یہ ایک کولیکٹو افرٹ تھا لیکن ہم اس کو چھوٹے چھوٹے گروپوں کی صورت میں کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں حالات کے مطابق جو پولیٹیکل سچویشن دنیا کے بنتی رہی ہے اس حوالے سے دنیا نے بھی کبھی کبھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے کبھی کبھی جو ہے نا اگنور کیا ہے اور بدقسمتی سے یہی حالات ہمارے ساتھ شروع سے چلتے رہے ہیں آج تک بھی ہیں مجھے یاد ہے کہ جب جرمنی کے شہر میں افغانستان کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کمیونٹیز کی انٹرنیشنل گورمنٹس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے تو وہاں پر کچھ امید بنی تھی کہ ہم بلوچ پہلے دن سے سب اس ٹیررزم کے جو ایک ریاست نے جس کو آن کیا اور ایک ریلیجس جو ٹرریریزم وہاں پر پھیلائی ہم اس کے شکار رہے کیونکہ ہماری زمین اسی نعرے کے تحت اسلام کے نعرے کے تحت ایک ریاست نے بزور شمشیر اس کو قبضہ کیا تو کچھ امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید دنیا کی طاقتیں ہمیں اس ظلم جب اور ٹرریزم سے نجات دلانے کا کوئی کچھ اقدامات اٹھائیں گے لیکن حالات تبدیل ہوتے گئے آج آج تک افغانستان جو ہے ابھی تک انہی رلیجیئس آرگنائزیشن سے زخمی ہو رہا ہے اور اسی طرح بلوچ بھی زخمی ہوتا رہا ہے ہو رہا ہے اور اب وہ دنیا بلوچستان کے کونے کونے میں انہی تنظیموں کے ایکسس ہوئی ہے آرگنائزڈ فارم میں ریجنل شیپ میں انٹرنیشنل شیپ میں یہ آرگنائزیشن وہاں پر انہوں نے اپنی بیسز بنائی ہے انہوں نے جو بلوچ نیشنل پولیٹکس تھا اور بلوچ نیشنل پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں اور بلوچ جو نیشنل ایکٹرس ہیں ایکٹوسٹ ہیں ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں ان کو انہوں نے اٹیک کیا اور ان کو انہوں نے ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر ان کے تعاون سے ان کی کلنگ میں ابڈکشن میں انفوز ڈسپ میں انوالو ہوتی گئی تو ریاست نے اس چیز کو ایز ایک سسٹمیٹک اپروچ کے تحت ایک سسٹمیٹک اسٹریجڈی کے تحت اپنائی ہے اور اس علاقے کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے یہاں پر یو این کی مختلف باڈیز ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا کے مختلف کونوں کونوں کو مانیٹر کرتی ہیں لیکن لیکسمتی سے بلوچستان میں ان کو اس ریاست نے ایکسس دی ہی نہیں ہے اور ایک ایسا گٹھ جوڑ ہے کچھ ریاستوں کا جس میں اسلامی ممالک شامل ہیں چائنا شامل ہے یہ اس ادارے کو بھی وہاں پر کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ان اداروں کے اپنے افراد جیسے ریڈ کراس ہے وہ ان ان کے اپنی جو ٹیم ممبرس ہیں وہ کڈنپ ہوئے ہیں ان کو بھی لاشیں ملی ہیں اور بدقسمتی قسمتی سے بجائے اس کے کہ وہ اس کی ریمیڈیز کی طرف سوچتے انہوں نے اپنا بوریا بستر گول کر کے وہاں سے وہ نکل گئے ہیں تو اب میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کو اس کو دنیا کی آرگنائزیشن نے میڈیا آرگنائزیشن نے مثلاً رپورٹرنٹیئر ہے اور دوسرے ایون پاکستان کی اپنی ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے بھی اس کو وقتاً و فوقتا بولتا رہا ہے کہ بلوستان از اے میڈیا بلیک آؤٹ ریجن تو جب ایک ایریا میڈیا بلیک آؤٹ ہوتا ہے تو وہاں سے وہاں کی جو صورتحال ہے وہاں کی جو آوازیں ہیں وہ دنیا کے سامنے نہ آڈیو کی صورت میں نہ ویڈیو کی صورت میں نہیں کسی ڈاکومینٹ کی صورت میں پریزینٹ ہوتی ہے تو اس حوالے سے ہمیں بھی یہ بے تاش مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہاں سے ہم جو پرائمری ڈیٹا ہے اس کو ہم ایک آرگنائز صورت میں وہاں سے لے سکیں اور یہاں پر جو ادارے ہیں ان کے جیسے یو این ورکنگ گروپ آن انفورس ڈسپنس سے ان کی ایک ٹیم سپٹمبر دو بارہ میں وہاں پاکستان کا وزٹ کیا اور اس کے ساتھ یہ بلوچستان کے صرف ایک شہر کوئٹہ میں گئے وہاں پر انہوں نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے ادارے کے ساتھ اس کے علاوہ جو, جو وکٹمز فیملیز تھی ان کے تقریباً سو خاند افراد کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے خود اس کو رپورٹ بھی کیا کہ وہاں پر اس ٹائم پر ان کے پاس جو معلومات آئی تھیں وہ اٹھارہ ہزار سے زیادہ بلوچ مسنگ پرسنز کی پھر اس حوالے سے ایک اور انٹرنیشنل جو ہے نا آ آ آ آ آ ملک ہے ناروے اس کا ایک اپنا شہری احسان ارجمندی جو ایک یورپین سٹیزن اور ایک نارویجین سٹیزن کے ہوتے ہوئے وہاں گیا دو نو میں وہ آ آ آ آ آ بہت سی لوگوں کی موجودگی میں بہت سارے شوائد کی موجودگی میں دن کو اس کو اٹھایا گیا اس حوالے سے ان کی ایمبیسی نے ان کے کچھ لائرز نے ان کی اداروں نے میڈیا نے کسی حد تک کوشش کی کہ ہم آ آ کچھ وہاں سے جا کر رپورٹنگ کریں لیکن بدقسمتی سے ہم ان کے ساتھ جب ملتے ہیں تو یہ بھی یہی روتے ہیں کہ ہمیں ایکسس نہیں دی جا رہی ہے اور مجھے یاد ہے کہ دو بارہ میں شاید ریڈ کراس والوں کی جو ٹیم تھی ان سے میں ملا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہماری ایک ٹیم گئی ہے وہاں پر جب ہماری بات ہوئی وہاں پر آئی ایس آئی کے اس وقت کے جو چیف تھے ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ یو آر آور گیسٹ اسٹے ایز اے گیسٹ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو سی انڈر آور بیڈس یعنی آپ یہاں پر جو ہم لوگ چھپن چھپائی میں جو چیزیں کر رہے ہیں آپ ان کی طرف نگان نہ ڈالیں اس کے بعد یہ کہ یہ حالات ان کے سامنے بھی ہیں اب انہوں نے اقدامات کیا کیے ہیں اس حوالے سے پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں یا انسٹیٹیوٹس ہیں یا تھنک ٹینکس ہیں ان کے ساتھ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو بلوستان کے حوالے سے ان کی جو بلوستان کی جیو سیچک لوکیشن ہے وہاں کی جو وسائل ہیں اس حوالے سے ان کے پاس فائلیں بھری پڑی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے جب ان کے پاس ہم کہتے ہیں کہ اب ان حالات سے آگے بڑھنے کا ذریعہ کیا ہے تو اس حوالے سے وہ اپنی پلاننگز کو وقتا فوقتا بدلتے رہے ہیں بدلتے جا رہے ہیں اس کی وجوہات بہت ساری ہیں کہ وہ ایک ریاست ہے جس کے پاس ایک ایسا سلوگان ہے کہ ریلیجن کا جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے دوسرے ممالک کو اپنے کے ساتھ ملاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک ایٹمی طاقت ہے جس کی وجہ سے ان کو بھی وہاں پر انٹروین کرنے کے جو اوپن ایکسس نہیں ہے دوسری حوالے سے اگر ہم ان کے انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کی آرگنائزیشن کے ساتھ کہ اب وے فارورڈ کیا ہے بلوستان کی لوگوں کو ان کو بیک ٹو لائف لانے کے لیے تو اس حوالے سے یہ بھی گورنمنٹ کے اپنے گورمنٹوں کو بہت سارے انہوں نے خطوط لکھے ہیں بہت سارے ڈاکومنٹس انہوں نے سبمٹ کیے ہوئے لیکن ان کو بھی کوئی ایسا افیکٹو پلان یا ایسا افیکٹو کوئی انٹروینشن کا کوئی ذریعہ ان کی اپنی گورنمنٹوں نے یا انٹرنل آرگنائزیشن نے پیش نہیں کیا ہے کہ کس طرح ہم وہاں پر انٹروین کر سکیں کم سے کم انسانی حقوق کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم روک سکیں ہم لوگ یہاں پر چیختے رہے ہیں چلاتے رہے ہیں اپنے دکھ درد بیان کرتے رہے ہیں بیان کر رہے ہیں آ آ آ آ اب آہستہ آہستہ سے یہ برڈن یہ بوجھ اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ اب ان کے لیے بھی ایک لمبے عرصے تک خاموش رہنے کی کوئی سچویشن بچی نہیں ہے جو کیونکہ ایک سائڈ پر جو ہیومن رائٹس کرائمز ہیں وہ بے تاشا بڑھ رہی ہیں دوسری طرف وہاں پر جو جیو اسٹریٹک پوزیشنز بنتی جا رہی ہیں چائنا کے حوالے سے تو اس حوالے سے پاکستان کی اپنی ایک امبیسڈر کا شنگائی میں اپنی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میز سی پیک کو بچانے کے لیے ہم نے پچھلے چند مہینوں میں اٹھارہ سو سے زیادہ بروچوں کو ہم نے مار دیا ہے تو یہ ایسی ایویڈینس ہیں اس کے بعد جو چائنا کی جو وہاں پر ایکسپینشنزم کی جو اسٹیجی ہے پہلے ہمارے اوپر صرف پاکستانی بوٹ تھا اور اب چائنیز بوٹ جو وہاں پر واضح نظر آ رہی ہے یہ اسی طرح دنیا کے اداروں کو بھی نظر آ رہی ہے اور دنیا اس چیز کو ایک لمبے عرصے تک اگنور نہیں کر سکے گی جو آخر میں بات بولنا چاہوں گا کہ اب ہمارے اپنے اوپر بلوچ قوم کے اپنے کندھوں پر بحیثیت قوم مجموعی قوم ایک بہت بڑا برڈن ہے کہ اب ہم نے جو اپنے یہ مسائل ہیں جو ہمارا ایک ایشو ہے کہ ہمیں بزور طاقت قبضہ کیا گیا ہے اور وہاں پر ہمارے دیہاتوں میں گاؤں میں دن ہو رات ہو بمباری ہو رہی ہے وہاں پر آ کر لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے جس میں بروچ جوان بروچ خواتین بھروچ بچے بھروچ بوڑھے سب اس کے شکار ہیں تو ہم نے خود ایک آرگناز طریقے سے آگے بڑھنا ہے اگر ہم خود ایک آرگناز طریقے سے اور دنیا کے جو ایک سٹینڈرڈ جو اپروچ ہے اور جو سٹینڈرڈ پروسیجرز ہیں ایٹ لیسٹ ہم کسی حد تک جو ہے اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ پر لا سکیں تو میرے خیال میں ہم ان کو مزید اچھی طرح سے پریشرائز کر سکیں گے مزید اچھی طرح سے ایکسس کر سکیں گے مزید جو ہے نا سسٹمیٹک وے سے ہم ان کی ایکسس وہاں پر ان کو انٹروینشن کا ایک ذریعہ ہم وہ پرووائڈ کر سکیں گے ہماری جو وہ انگنائزڈ یا آپ اس کو کہیں کہ سیگمنٹڈ یا جو مختلف گروپس کی صورت میں وہاں سے جو ہو رہی ہے یہ ابھی تک اتنی زیادہ افیکٹو نہیں رہی ہے جتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری ایک آرگنائزیشن ہے یہاں پر بیسیکلی ہائیلی ہم لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں سیکنڈری ڈیٹا پر پرائمری ڈیٹا کے لیے ہمیں خود ایکسس نہیں ہے کوشش کی تھی وہاں پر آفس کھولنے کی لیکن ریاست نے ہمارے جو وہاں پر آفس بیئرس تھے ان کو اتنا تنگ کیا مجبور کیا تھریڈ کیا اور آخر میں مار دیا کہ وہ آفس ہمیں کلوز کرنا پڑا تو جب تک ہم کولیکٹولی اس صورت میں آگے نہیں بڑھیں گے تو تب تک ہمیں ان کو زیادہ شارٹ میں ہم ان کو وہاں پر انٹروینشن کے لیے قائل نہیں کر سکیں گے اس کے لیے یعنی کہ کسی ایک تنظیم یا کسی ایک گروپ یا کسی ایک آرگنائزیشن کے اوپر یہ برڈن ہے یہ کولیکٹولی سب کے اوپر ہے پھر بھی جن حالات میں وہاں پر جو آرگنائزیشن ہیں انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے اس حوالے سے ہم اتنا کام نہیں کر سکے ہیں خاص طور پر جو وائس فار بروچ مسنگ پرسنز ہیں ان کی آرگنائزیشن انہوں نے جتنا کام کیا ہے پروٹیسٹ کیمز اس کے علاوہ لانگ مارچ جو انہوں نے آرگنائز کی اس کے علاوہ کراچی میں خاص طور پر بی ایچ آر نے جس آرگنائز فارم میں اداروں کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی رہی ہے اس سے پہلے بھی جو ہے نا جو بروچ خواتین کی جو آرگنائزیشنس تھیں جس افیکٹولی طریقے سے وہاں پر کام کرتی رہی ہیں وہ بھی ادھر آج بھی اگر میں کسی ادارے کے کسی فائل میں جاتا ہوں کہیں نہ کہیں میں دیکھتا ہوں کہ ان اداروں کے نام ان اداروں کی جو ایفٹس تھیں ان اداروں کے جو انہوں نے انفارمیشن پرووائڈ کی تھی کچھ نئے ڈیٹا کی صورت میں کچھ نئے سٹیٹمنٹس کی صورت میں تو وہ آج بھی ہمیں ملتی ہیں مل رہی ہیں دنیا کو مل رہی ہیں یہ میں سب تنظیموں کو اس حوالے سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ایفٹس کی تھیں وہ یہ مت سوچیں کہ ان کی جو وہ ایفٹس تھیں یا وہ ان کے وہ سب جو ہے اگنور ہوئے نہیں وہ سب آن دا ریکارڈ ہے ریکارڈ میں ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہاں انٹرنیشنل آرگنائزیشن خود اس ریکارڈ کو اوپن کریں ریاستوں کے سامنے اس کا اوپنلی اظہار کریں میڈیا کے سامنے اس کا اوپنلی اظہار کریں اور اس ڈیٹا کو ان سٹیٹمنٹس کو ان سچویشنس کو پیش کریں اور اس کی ایک جو ہے نا ٹریک ریکارڈ کے ذریعے ساری چیزوں کو سامنے لائیں اور مجبور کریں اس ریاست کو کہ ان کو ایکسس دے وہاں انویسٹیگیشن کے لیے وہاں پر انٹروینشن کے لیے اور آ, آ, وہاں پر سچویشن کو مانیٹر کرنے کے لیے تو ابھی آہستہ آہستہ آ, جو انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن ہیں ہی, ہی, ان کے بھی ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں اداروں نے مختلف اوقات میں سینکڑوں خطوط ریاست پاکستان کو انہوں نے لکھے کہ ہمیں ایکسس دی جائے وہاں پر انویسٹیگیشن کی لیکن ریاست نے بہت چالاکی سے بہت ہوشیاری سے مختلف ٹیکٹسز اور بہانے لے کر ان کی جو ریکویسٹ تھی اس کو سائٹ پہ کر دیا ہے میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ احسان ارجمندی کے جو وکیل ہیں ان کی اپنی کل اسٹیٹمنٹ تھی یو ای ورکنگ گروپ میں وہ کہہ رہی تھی کہ جب جس وقت وہاں پر سپریم کورٹ میں احسان ارجمندی کا کیس پیش ہوتا تھا تو میں دو سے تین مہینے پہلے ویزا کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کرتی تھی تو بدقسمتی سے جو ریاست سے جواب آتا تھا ویزا کا وہ تاریخ گزرنے کے بعد مجھے ایمبیسی سے کال یا لیٹر بھیجتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ویزا دے رہے ہیں تو جب ہیئرنگ کے بعد یہ ایک ٹیکٹس ہے جو شاید ریاست پاکستان سمجھتی تھی کہ یہ ان کی ایک جو ہے نا ٹیکٹک لانگ سے تک چلے گی اور اس طرح سے یہ وہ کریں گے لیکن اب جب ان چیزوں کا اظہار ہونا شروع ہوا ہے ایویڈینسز کے ساتھ لیٹرز کے ساتھ دیکھیں یہ لیٹر ہے یہ وہ ہیں اور ریاست نے ایسی وہ ٹیکٹسز کی ہیں تو ان ریاست کے جو ہیلوں کے بہانوں کے ٹیکٹسز کے وہ دروازے تھنگ ہوتے جا رہے ہیں ہم بلوچ اپنے آپ کو جو ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں دی جا رہی ہیں اور جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ جس موٹیویشن کے ساتھ بلوچ جوانوں نے بلوچ خواتین نے بلوچ بزرگوں نے اس تحریک میں کنٹریبیوشن دی ہیں اپنی جان کی اپنی مال کی ہر طرح کی ایفٹس دی ہیں میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ وہ وہ اس چیز کو اپنے لیے ایک فخر کے طور پر لیں اور اس چیز کو یہ سوچیں کہ اس کو یہ ریاست ایک لمبے عرصے تک اگنور نہیں کر سکے گی اور دنیا بھی اس چیز کو اگنور نہیں کرے گی اور دنیا اس کے اوپر کسی نہ کسی صورت میں انٹروینشن کرے گی اور جس دن یہ انٹروینشن ہوگی وہ بلوچ قوم کی مجموعی ایز اے قوم euh, کی صورت میں وہ ایک کامیابی کا دن ہوگا